جی ہاں فورٹی فوری بسم الله الرحمن الرحيم قال يا نسى إن استفعتك على الناس برسالاتي وبكلامي فقضنا آتي كدوة من الشاكرين وكتبنا لهم في الله من كل شيء موعدة وتفسلا لكل شيء وَاتَّقُوا لكل شيء فخذها بقوة لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخر بحبتت أعمالهم هل يجزوا إلا ما كانوا يعلمون واتقذ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا غالبين ولما سقد في أيديهم ورعوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون منذ مير الخاسرين نصلي <تصفيق> على <تصفيق> رسوله الكريم اما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا صل على سيدنا محمد وعلى ال خالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا منسا اے موسا ان استفادی تو میں نے آپ کو ممتاز کیا چن لیا اولدنا سے سارے لوگوں میں سے بے رسالات ہی اپنے رسالت کے ساتھ وہ بے کلامی اور میرے ساتھ ہم کلامی کے ساتھ ففظ بس آپ کو مضبوطی سے تام لیں ماں عطیتوں جو کچھ ہم نے آپ کو عطا کیا وہ کم من الشاکری اور شکر گزار مندوں میں سے ہو جائیے شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے پچھلی آیات میں یہ تذکرہ ہو چکا کہ جس وقت فیرعن کے لشکر سے علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی تو پھر موسی السلام نے ان سے کہا تھا کہ جب ہم جائیں گے یہاں سے نجات مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی کتاب کوئی دستور حیات نازل فرمائیں گے تو پھر قوم کے لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ وہ کتاب ہمیں لے کے آئیں تاکہ اس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں تو موسی السلام کو ہترو چلے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی درخواست کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے موس علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے اور وہ جو تجلی کی وہ واقعہ گزر چکا تھا پورا تو موسع علیہ السلام بیہوش ہو کے گئے پاؤں اور موسیٰ علیہ السلام جب بیہوشی سے افاقہ ہوا تو اتنے پریشان تھے اور اتنے مطلب ہے کہ یعنی ایک قسم کا احساس غم تھا اس کو یہ میرے ساتھ یعنی کیا ہو گیا کہ اتنی مطلب کے اللہ تعالیٰ کی تجلی میں برداشت نہیں کر سکا تو اب اس حیات میں اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں اور ان کو کتابیں بھی دی اور تسلی دے رہے ہیں کالا حسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حسن ان انس دفع تو کالن پریشانی کی بات نہیں آپ کو میں نے ممتاز کیا آپ کو چل دیا ہے سارے لوگوں میں سے بے رسالات اپنے رسول بنا کی میں اپنے رسول بنایا ہوا ہے اور تجھ کو یہ سالہ جیسا عظیم منصب دیا ہوا ہے جس سے بڑھ کے کی کیا چیز ہو سکتی ہے بب کلامی اور میرے کلام کے ساتھ کسی بشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ڈائریک کلام نہیں کرتے تھے اللہ وہ ورائے حجاب یا تو کے ذریعے کلام کیا جاتا تھا اللہ کی طرف سے پیغمبروں پہ پی بھی وہی آتی تھی اور یہ جو ہے میں ورائے حجاب تو کسی پردے کے پیچھے تو موس علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مطلب کے کلام کیا لیکن کسی نبی کے ساتھ دارے کلام نہیں کیا گیا تھا اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ آپ کو میں نے اتنا ممتاز کیا اتنی آپ کو بڑھائی دی اور بڑھوتری دی اور آپ کی مطلب کہ استعفیٰ اختیار کیا آپ کو کہ آپ کو میں نے رسول بھی بنایا اور آپ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف بھی بخشا اسی وجہ سے کچھ لوگ پھر کمپیر کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے افضل تھے تو یہاں تو عبو علیہ السلام کی فضیلت بہم ہو رہی ہے تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل بھی تھے اول بھی تھے آخر بھی تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مجھے اور انبیاء کی فضیلت نہ دو کیونکہ ایک دفعہ ایک انصاری صحابی کے سامنے ایک یہودی نے مدینہ میں کہا کہ ہمارے پیغمبر سب سے بڑھ کر ہیں اور سب سے اعلیٰ ہیں اور سب سے افضل ہیں تو انساری صاحب نے کہا کہ کیا نبی غریب صلسم ہے ہمارے صفا بھی بڑھ گئے ہیں تو اس نے کہا کہ ہاں تو انصاری نے اس کو تپڑ مارا وہ مقدمہ نبی غریب صنع صاحب نے پیش ہوا نبی غریب صنہوں نے فرمایا کہ مجھے کسی نبی پہ فضیلت نہ ہو اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام یونس المتا کہ اوپر فضیلت مطلب کسی نے ایسی بات کی تھی یونس علیہ السلام کا تو ایسے ہوا علیہ السلام کی بھی تنخیص ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم السلما تو مجھے کسی اور نبی دے فضیلت بند یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اس کی وجہ سے نہ ہو مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان و رفاذ ذکر قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آپ کی شان کو ہم نے اتنا بلند کیا ہوا ہے کہا مانگ رہے ہیں کہ علم رسینہ کھول دیجیے اور قرآن خود کہہ رہے کہ المن شرح رکھ کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا تو وہ بغیر ماں گربی کیسلم کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا موسی السلام خود درخواست کر رہے ہیں ملاقات کی اور تجلی دیکھنے کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سید محمد وسلم کو آسمانوں کے غلالیا اور مہراج اور ہمکلامی کی شب سے وہاں پہ بخش وہاں ہمکلامی کا شرح بخشا تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نے یہ دی اور تمام امبیائی کی فضلیں جو ہے وہ برحق ہے لیکن کچھ لوگ ایون جو سیرت نگار ہیں سیرت لکھنے والے ہیں تو ان کے لیے بھی اشرف الطنو رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک فارمولہ بتایا ہوئے کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں کہ ایک نبی کی فضیلت کو لے کے دوسری نبی کی تنقید صاف کرنا شروع کر دے کہ اس کے پاس تو یہ نہیں تھا جیسے کس نے کہا, کہا کہ عیس علیہ السلام میں نوز بلا گزدلی تھی یا اس کو حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں تھی تو جس وقت کمپیئر کرتے ہیں تو اس طرح انبیاء کی کمپیریزن نبی کریم وسلم کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے جس کو دی ہیں کا اپنا حکم ہے کہ کچھ کو ہم نے پہ فضیلتیں ہوئی ہیں لیکن نبی کریم سلم نے خود اپنی توازی کو وجہ سے کہا کہ مجھے دوسری نبیوں پہ فضیلت نہ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت دی اور وہ تجلی جو پڑی تھی جو جس سے پہاڑ ریزر ہو گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے تھے تو اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ اتنا نورانی ہو گیا تھا کہ کوئی آپ کے ڈائریکٹ چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا سورج جیسے شعائے نکلتی تھی ایک دفعہ آپ کی اپنی بیوی سے کہا کہ ہم تو آپ کی دیدار سے محروم رہ گئے یہ جو جل سے آپ کو مطلب کی کتاب ملی ہے اور اللہ کی تجلی آپ پہ پڑھی ہے تو اپنا چہرہ دکھا دیجیے تو چہرے کے اوپر کپڑا لیتے تھے ایسے تو وہ چہرہ تھوڑا سا ملے کے دکھایا اپنی بیوی کو بھی تو اس کی وجہ سے بھی وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتی اور سے چہرہ چھپا دیجیے بالکل سورج کی طرح شعر اس میں سے نکل رہی تھی اور آپ کی نظر اللہ تعالیٰ نے اتنی تیز کر دی کہ رات کو بھی مدعے کی تاریخی میں بھی آپ کو ہر چیز جو ہے وہ سامنے نظر آ جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں فخ تو سب مضبوطی ستام میں جو کچھ ہم نے آپ کو دیا حکم کم میں نے اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائے یعنی جو تو اور جو کتابیں ہم نے آپ پہ نازل کی اور جو وحی آپ کو دی ہے تو اس کو مضبوطی ستم رہے رکھیں اس کے جو احکام ہیں اس پہ عمل کریں اور اس پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کریں <تصفح> کیونکہ انسان کی اپنی لمیٹیشن ہوتی ہیں جیسے اللہ کا دیدار اس سے محرومی اسلام کے لیے ایک صدمے کی بات تھی کہ اللہ تو میں نہیں دیکھ سکا لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نعمتیں آپ کو دی ہوئی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے اور اس پہ ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور یہی ہوگا میں کہ و شکر تم لازن نہ اگر آپ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مزید بڑھاتا ہوں آج جو ہماری نعمتیں چن رہی ہیں, آج جو ہمارے اوپر مصاحب آ رہے ہیں ہماری زبان نہ شکری ہو گئی ہے اللہ کی نعمتیں کہا گا کہ دانت گس گئے زبان گھس گئی لیکن جس وقت شکر ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بس گزارا ہو رہا ہے کوئی پوچھے کہ کیسے آلات چل رہے ہیں تو کہتے ہیں بس گزارا ہے گزارا نہیں اللہ تعالیٰ اللہ شکر آپ کی آنکھیں ٹھیک ہے ہاتھ ٹھیک ہے میدر ٹھیک کام کر رہا ہے دانت صحیح ہے بچے ہیں بیوی ہے روزگار لگا ہوا ہے تو آپ کو تو مطلب ہے کہ ہر لمحے ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی چیزوں کو پڑھا دیتے ہیں اور یہی مطلب ہے کہ ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ جب بھی مطلب کہ کوئی بھی ایک منٹ بھی لمحہ بھی ملے اللہ ملک الحمد والا شکر یا اللہ تیرا بہت تیری بہت ہم اور تیرا بہت شکر کسی چیز کی کمی نہیں اور آپ جب شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید بڑھا دیں گے اور یہ ہے کہ ہماری نعمت جو ہے وہ چن نہیں جائیں گی بعض وقت جاب لگی ہوتی ہے اور جاب چن جاتی ہے بعض وقت صحت ہوتی ہے اور اچانک بیماری پکڑ لیتی ہے ایسے کہ پھر اس سے چھٹکارا نہیں ملتا تو نہ شکری نہیں کرنا چاہیے اور حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے وہ کہ لہو فی الوا اور ہم نے لکھا ان کے لیے ان الحا میں تختیوں کے اوپر میں نے کل شے ہر چیز کی نصیحت وہ تفصیل اللہ کلشے اور ہر چیز کی تفصیل بخذہ بے ہوا بس اس کو تعمیر کو مضبوطی کے ساتھ وام اور قوم وقام اور اپنی قوم کی بھی حکم دو یا خضوب بحث نیہا کی ساری اچھی چیزوں کو لے لیں تو اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ یہ جو کلام میں نے آپ کے اوپر اتارا نبی کرم اسلام کے اوپر تو وہی عادت اور پھر بعد میں لکھ کر جاتا لیکن موسیٰ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی تو جو ہے وہ نہ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات جو اچھی باتیں تھی اخلاقیات کی باتیں تھی یا نہیں انل من کرتا یا عمر معروف تھا جتنے بھی ساری اچھی چیزیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ لکھی ہوئی تھی اور یہ اس کو جو ہے پانچ کتابیں ان پہ نازل ہوئی تھی علیہ اسلام کے ان کو وہ یہودی تو کہتے ہیں توورا مطلب کہ صرف ایک کتاب نہیں تو وہ ہے کتاب وہ قانون کی کتاب تھی اس میں لا کا اور باقی بھی اس کے ساتھ کتابیں تھیں جیسے جینسز ہے جس میں پیدائش کا باب ہے وہ اولڈ جس کو بائبل کہتے ہیں نا تو وہ تو مطلب کہ وہ ایسا ہے اس میں جینیسز پھر اس کے بعد ایک سوڈس فروج ہے لیویٹیکس ہے پھر نمبرز ہیں اور پھر پینڈیٹرانومی ہے یہ پانچ کتابیں تھیں تو اسی کو مطلب کہ وہ مجموعے کو پینٹو انگلش میں کہتے ہیں پینٹو اور تورہ یہودی اس کو تورہ بولتے ہیں ہمارے یہاں ہم تو کہا جاتا ہے تو یہ ان کا مجموعہ تھا پانچ کتابوں کا اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ساری اچھی چیزیں جو ہے معاوذت کی چیزیں نصیحت کی چیزیں اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی جیسے کہ جو بابل میں ہے اس میں انبیاء کے آنے کا سلسلہ عدم علیہ السلام کی پیدائش کا اتنی تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ ہماری بھی جو مفسرین جو وہ لیتے ہیں تفصیل لیتے ہیں کہتی سرحیلی روایت میں سرحیلی روایت تو یہی روایت ہے کہ اس میں بڑی تفصیل سے وہ ساری چیزیں بیان ہوئی اگرچہ بعد میں انہوں نے کچھ ایڈیشن ڈیلیشن کی ہوئی ہے اس میں تخریف کی ہوئی ہے لیکن وہ ساری چیزیں بہت تفصیل سے اس میں بیان کی گئی ہیں اور جو ٹین کمانڈنٹس ہیں ان کے جو دس اصول ان کے ضابطۂ حیات ہیں جس میں ان کو بہت فخر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو جو کتابیں دی گئی تھی تو اس میں یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اللہ کی تشویش تمثیل نہ بناؤ یعنی بت نہ بناؤ اللہ کی اور اس طریقے سے چوری نہ کرو جھوٹ نہ بولو والدین کی نا فرمانی نہ کرو اور حسد سے بچو کیونکہ حسد کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اللہ کی تقسیم پہ ناراض رہتا ہے اور اللہ کے فیصلے سے دشمنی کرتا ہے اب دیکھیں کوئی حسد کسی کچھ چیز اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت اس سے چل جائے تو وہ تو اللہ کے فیصلے کی دشمنی کرتا ہے اللہ کی تقسیم پہ وہ ناراض ہوتے ہیں اور اس طریقے سے کہا گیا کہ <تصفح> اور پھر اسپیشلی کہا گیا کہ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ کرو کیونکہ وہ ہمارے نبی اسلم کی بھی یہ اقوال ہے اور قرآن کی بھی یہ تالا کالمۃثو بین الاََ اللہ تشکی بلّہ شی و ابر والدین احسانہ تو وہ اس وہایت میں بھی پوری تفصیل سے یہی چیزیں آئی ہوئی ہیں جو ٹن کمانڈمنٹس ان کی تھی تو یہی احکام سارے مسئلے کے جتنے بھی ایم آئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی اچھائی باتیں نصیحت کی باتیں دی ہوئی ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو آپ مضبوطی سطح میں بہت اچھی ہے ان کو پکڑے کم ڈار الفاظ اور ان قریب ہم آپ کو دکھائیں گے فاسقوں کا علاقہ فاسقوں کا گھر فاسقوں کا از یعنی اس سے کیا مراد ایسی مراد ہے کہ ابھی جو مصر سے آپ لوگ نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ علاقہ بھی واپس اب تو شام کے علاقے میں یہ لوگ آ تھے اس کا وعدہ کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ علاقہ بھی واپس دے دیں گے اور آپ کو وہ علاقہ دکھائیں گے کہ طرح وہ لوگ تباہ ہوئے اور آپ لوگوں کو اللہ نے نجات دی اور ان کے علاقے کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو وارث بنائے گی تو یہاں پہ تین چیزوں کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دی علیہ السلام کو ایک تو یہ کہ رسول بنا کے آپ کی عزت افزائی کی اور دوسرا یہ کہ کلام ہم کلامی کی آپ کے ساتھ اور یہ کہ وہ علاقہ بھی آپ کو واپس کریں گے اور آپ کو خوش کرے گا اور لوگوں کو یہ تکبرون جو تکبر کرتے ہیں اپنے نشانیوں سے فل ارد زمین میں بغیر الحق بغیر کسی حق کی وہیں اگر یہ میری کوئی بھی آیت کے نشانی دیکھیں تو اس کی ایمان نہیں لادے. وہی ی سبیلا روش دے اور اگر یہ ہدایت کی سبیل دیکھے ہدایت کا راستہ دیکھے لا یت سَبِيلًا تو اس راستے پہ یہ نہیں چلتے اس راستے کو نہیں پکڑتے وہیں یراؤ سبیلا رغیے اگر یہ دیکھے گمراہی کا راستہ یک سَبِيلًا اس پہ چلنے لگتے ہیں ظال کے بین نہ ہم یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی حیات کی تقزیب کی وقان اور یہ اللہ سے اور ان کی نشانیوں سے رافل ہے جو ساید میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو تباہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو اصول ہے یہ باقی قوموں کے لیے بھی ہے جو لوگ بھی زمین میں تکبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی میں اپنی آیات سے اپنی نشانین سے اپنی معذت سے جو نصیحتیں میں نے بھیجی ہوئی ہیں ان سے ان کی مل پید کرا کس وجہ سے اللہ زیز نے تکبروں نے فیلت کی زمین میں تکبر کرتے ہیں اور انسان جب بھی حق کی بات ان کے سامنے آتی ہے تو یہ تکبر ہی ہوتے ہیں جو اس کو ان، انکار پہ مجبور کر دیتا ہے یا تکبر کی وجہ سے وہ انکار کر بیٹھتا ہے تکبر کیا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں یہ کام کروں گا میں میں اس کے سامنے جاؤں گا میں کسی کے کسان سر جو کروں گا اس طرح جو مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے بھی لوگ تک کرتے ہیں. اس طرح ہم نے خود دیکھا کہ ایک بندہ تھا ہمارے علاقے میں جو آج سے تقریباً بیس پچیس سال پہلے وہ کہتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے میں نے اپنے یہ سر اللہ کے آگے بھی نہیں چکایا ایسے بھی تکبر کرنے والے لوگ مسلمان بچے بھی ان کے مسلمان سارے لیکن مطلب یہ کہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اللہ کے سامنے سر نہیں اٹھایا اس طریقے سے بہت سارے پچھلی عمر میں بھی یہ گزرے ہیں جو بہت زیادہ تکبر کرتے تھے اور تکبر ایک تو یہ ہے کہ حق بات کو نہ ماننا اور دوسرا اوروں کو حقیق سمجھنا اسی کو تکبر کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرما دیں جو زمین میں تکبر کرتے ہیں بغیر حق کے ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں کیوں تکبر کر رہے ہو اپنی حقیقت پہ بندہ غور کرے کہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے کہاں جانا ہے کون ابھر رہا ہے اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا باقی کلو منا لے حفاظ ہر چیز نے فنا ہونا ہے تو ایک فانی چیز تک کس بات پہ کرے بادشاہ کے سامنے ایک پانی کا گلاس لایا گیا تو ایک وہ دانا بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر یہ پانی آپ پی رہے ہیں اگر آپ کو اتنی پیاس لگی ہو کہ باقی کچھ بھی نہ اور یہ ایک گلاس پانی ہو جس کے بدلے میں آپ کیا دیں گے اس نے کہا جب مجھے پیاس لگے گی ساری بادشاہیں دے دوں گا تو اس نے کہا کہ اگر وہ پانی آپ پی لے اور جسم میں رہ جائے اور پھر آپ کو پیشاب نہ آئے وہ جسم سے نکلے نہیں تو پھر اس نے کہا کہ پھر میں ساری بدشہت دے دوں گا میرے پاس ہو اس کے علاج کی اس نے کہا ایسے بدشہ آ کیا کرنے جو ایک گلاس پانی کی محتاج ہو کہ اگر نہ ملے تو تب بھی آپ کی بدشہ جائے اور نہ نکلے تو تب بھی آپ کی بدشہ جائے انسان تک بر کس چیز پہ کرے تو ہر وقت آج آرضی کرنی چاہیے منتواز اللہ رف اللہ جو اللہ کے لیے عرضی اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بہت بلند کرتے ہیں اور یہ لوگ جو تقبر والے ہیں آیت لا اگر یہ اللہ کی کوئی بھی نشانی دیکھیں آیت دیکھیں اس پہ ایمان نہیں لاتے اور اگر سبیلا رشد ہدایت کی کوئی راہ دیکھے سبیلا تو اس راہ پہ نہیں چلتے اب جو لوگ مطلب کہ نیکی کی راہ پہ چلنے والے ہیں تو یہ لوگ تقبر کی وجہ سے وہاں پہ نہیں چلیں گے اب ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ میں لوگوں سے بدبو آتی ہے غریب لوگ آتے ہیں جو تکبر کرنے والے ہیں سنا ہے اس لوگوں کو کہ وہ مسجد بھی اس وجہ سے نہیں جاتے کہ وہاں پہ ہر قسم کے لوگ آ جاتے ایون ہمارے یہ اسکول میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچوں کے ساتھ نہیں پڑھاتی یہ گراجیوں کے بچے ہیں اس طرح ہیں تو تکبر کرنے والے جو سیدھا راستہ آپ بول کے دکھائیں تو اس راستے پہ نہیں چلتے وہی یار سبیلا لگائیے تخیصیلا اگر وہ کوئی گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اس راہ پہ چل جائے پتا چلے کہ یہاں پہ ناچ گانا ہو رہا ہے یہاں پہ اور کوئی کنسٹ ہو رہا ہے یہاں پہ گناہ کا کوئی کام ہو رہا ہے تو اس راستے کے لیے تو بڑے تیز ہوتے ہیں اس راستے پہ چلنے لگتے ہیں یا جو شیطان کا راستہ ہے اس پہ چلنے لگتے ہیں وہ کے بین ہم قطر ہو گئے آیات یہ اس وجہ سے کہ ہماری آیات کو تکزیب کرنے والے ہیں ہماری آیات کو جھکانے والے ہیں یعنی ان کو کا خوف ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا نبی کو پیغام بھیجا کہ اگر لوگ آپ کی بات کو مانیں گے ہر بار راستے پہ چلیں گے میرے احکامات کو مانیں گے آپ کی پیروی کریں گے تو دنیا میں بھی ان کو فائدے مل جائیں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑے انعامات ہیں نہ ہو تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہوا ہے جہنم کی صورت میں لیکن یہ لوگ اللہ کی نیات کو مانتے نہیں جیسے کہ ابو جی اور دوسرے سارے جو مکہ کے کفار تھے وہ ایک ہڈی اٹھا لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہاتھوں میں وہ ریزا ریزہ ایک پرانی ہڈی وہ ریزہ ریزا ہو جاتے اور کہتے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو کیا زندہ کرے گا رمیم کہ کیا مطلب ہے کہ اللہ ان ہڈیوں جو کے جو کہ ریزا ریزا ہو چکے ہیں پاؤڈر ہو چکی ہیں راک بن چکی ہیں ان کو اللہ زندہ کرے گا تو ایسے مطلب ہے کہ لوگ جو ہے اللہ کی آیات کو جٹلاتے ہیں وہ کم ہوئے غازرین اور اللہ سے بہت غافل ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں تیار کرتی ہیں واللہ قذب اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت کے ملاقات کوزب و بی جو لوگ جتلاتے ہیں ہماری آیات آخرت اور آخرت کی ملاقات میں نکاحمت کے دن کو حب تک آمال ہوں. ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالی نے جتنے بھی نیک کام کیے ہوتے ہیں وہ اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں اس میں ایک اللہ کی کسی آیت کو جٹلانا اللہ کی کسی شاعر کی بے حرمتی کرنا جیسے مطلب کہ خانہ کعبہ کو حقیم نظر سے دیکھنا یا قرآن کو حقیق نظر سے دیکھنا یا مطلب کوئی ایسا کفر کا کلمہ کہنا مالا میں ہو ایک اس کی کتابیں جو مطلب میں پڑھائی جاتی ہیں تو اس میں مطلب کہ بہت سارے مسائل ایسے بتائے گئے ہیں کہ اگر بند و زبان سے ایسا قدمہ نکالے تو اس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتے ہیں اور اس سے پہلے جتنی بھی نیک کمال کیے ہوتے ہیں وہ بھی سارے جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں جیسے کسی سے آپ نے کہا کہ روزے کا مہینہ ہے روزہ کیوں نہیں رکھتے تو وہ آگے سے کہے کہ روزہ تو وہ رکھے گی جس میں گھر میں گندم نہ ہو میرا تو مطلب کہ گھر میں کافی بوریاں پڑی ہوئی ہیں مجھے کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی بک برداشت کرنے کی اس نے روزے کے اسلامی شاعر کی توہین کرتی دی تو ایسی چیزیں اللہ کی آیات کو نیک اعمال بھی سارے ضائع ہو جاتے ہیں اور ایک حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن ایک کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوگی تہامہ سب سے بڑا سلسلہ ہے پہاڑوں کا سعودی عرب ٹھیک ہے تو اتنے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو حگاہ منصورہ راگ کی طرح اڑا دیں گی ان کی کوئی نیکی جو ہے وہ کام نہیں تو جو صحابی راعت کرتے ہیں انہوں نے بکریم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کا تو ہمیں حال بتا دیجی یہ کون لوگوں ہوں گے مجھے تو پریشانی ہوئی کہ ہم ان لوگوں میں نہیں ہوں بکریم وسلم نے فرمایا کہ ہوں گے آپ لوگوں کی طرح نماز پڑھنے والے ہوں گے تہجد پڑھنے والے ہوں گے روزہ رکھنے والے ہوں گے ساری نیکیاں کرنے والے ہوں گے لیکن جس وقت ان کی خلبت ہوگی اکیلے تنہائی میں جائیں گے تو گناہوں پہ جری ہوں گے گناہوں پہ جرت کریں آج اس میں اللہ تعالی ہم سب کو بچائے آج جو مطلب کہ موبائل کا گناہ ہے انٹرنیٹ کا گناہ ہے باہر تو بڑے نیک بنے کرتے ہیں نمازی بھی پڑھتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں اور سارے نیک کام کرتے ہیں لیکن تنہائی کی گناہ سے اپنے آپ کو ضرور بچانا چاہیے نہ ہو تو بندہ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں بھی لے کے آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس خوراک کی طرح اڑا دے گی جس سے ہم آج جو ہو جاتے ہیں کیا تمہیں بدلہ دیا جائے گا مگر یہ جو عمل تم کرتے عمال کے حساب سے ہی بدلا دیا جائے گا قوم اور بنا لیا پکڑ لیا موصلام کی قوم نے من کی پہ جانے کے بعد میں کھلی یہ زیورات میں سے جسم تھا خواہ اور آواز بھی نکانتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو حضور پہ چلے گئے جو کتاب لانے کے لیے اور اللہ تعالی نے ان سے تیس دن کا وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ تیس دن یا چالیس دن تو بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تیس دن رہوں یا چالیس دن رہوں گا تیس, رہو؟ تیس دن تک جب وہ نہیں آئے تو انہوں نے جو بنی اسرائیل والے لوگ تھے ہرون علیہ السلام کو تو یہاں پہ رکھا ہوا تھا کہ آپ ان کا خیال رکھیں اور مفصدین کی راستے پہ آپ نہ چلیں اور ان کو نصیحت کرتے رہے لیکن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جس وقت ہم مصر سے آ رہے تھے تو وہ کچھ زیورات جو آریتاً ہم نے لیے تھے فیرونیوں سے اور ان کے لشکر والوں سے ان کے ہاں کوئی موقع زینت کا موقع تھا کا موقع تھا تو وہ پھر یہ فیرونیوں سے زیورات اور وہ چیزیں آریتاً لے دیتے کرس کے طور پر لے دیتے کہ پھر واقع کر دیں گے خرحم کی طور پر لے تو وہ چونکہ جس وقت ان کا وہ فنکشن ختم ہوا تھا یہ زیورات ابھی ان کے پاس تھے تو وہ ان کو حکم ہوا کہ آپ نکلے اور فرونی لشکر ان کے پیچھے پیچھے چلایا لشکر تو غرق ہو گیا تھا تو اس پاس اس پہ کہ ہمارے پاس یہ ایک, ہم ایک بندری اس نے کہا کہ یہ سارا لے آئے میرے پاس اور میں اس کو جلا دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں اگر کسی کو چیز اس میں سے بن جائے تو وہ سامری نے وہ سب کا سونا جمع کر کے جلانے کے بہانے تھی کہ جس وقت کا گوڑا ان کے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا اور دریا میں وہ جو راستے بند رہے تھے تو جہاں اس گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی پاؤں پڑتا تھا تو وہاں سے ملنے پر سبزہ اکتا تھا تو سامری نے کچھ علاقے میں سے وہ مٹی فکبست قبضر رسو کہ وہ جو رسول گوڑے کی ٹاپ کی جہاں پہ پڑتی تھی تو وہاں سے اس نے مٹی جو ہے وہ اٹھائی ہوئی تھی تو سب نے سونا جمع کر کے اس اس پگلا کے اس میں سے ایک بچے کی گائے کی بچی کی وہ شبی بنا دی اور کچھ اس طرح میوزیکل انسٹرمنٹ کی ٹائپ پہ بنا دیا اور وہ مٹی اس میں ڈال دی کہ اس میں سے آواز نکلنے لگی گائے کے بچے کی آواز نکلنے لگی یا گائے کی آواز جو ہے وہ نکلنے لگی تو اسلام کو 10 دن اللہ نے مزید چہرا لیا ہے وہ جو پچھلے میں ذکر ہوا تھا کہ اربعین کے دن تک مطلب کہ اس کو تو یہاں پہ سامری نے سب لوگوں سے آپ سب لوگ اس مطلب فرستہ شروع کر دے تو سب لوگ جب وہ آواز نکالتا تھا تو سب لوگ سجدے میں گر جاتے تھے پھر آواز نکالتا تو سجدے سے اٹھ جاتے تھے اتنے بڑے فتنے میں وہ زیورات پہ کلا کہ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے علم کیا یہ دیکھتے نہیں کل کہ یہ بجر بنایا نہیں کر سکتا ولا اور نہیں وہ کوئی ہدایت کر سکتا ہے وہی کام انہوں نے کیا بنی نے کہ جو وہاں سے نکلے تھے پھر ان کے لشکر سے اللہ نے نجات دی تو یہ جب بت پرست آئے تھے دو درخت پہلے میں یہ بات ذکر ہو چکی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اج اللہ کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی محبوب بنا دیجیے جس طرح ان کے خدا ہیں جن کی نے خدا بنایا وقام و ظالمی اور یہ بہت زیادہ ظلم کرنے والے تھے اگلی آیات میں پھر اس کا ذکر ہوگا کہ پراگی کیا ہوا ان کے ساتھ مصلیس آئے تو پھر مسئلہ اسلام کا ریئیکشن کیا تھا اور پھر کیسے اللہ تعالی نے ان کی گناہ کیا توبہ کو قبول کیا ستر لوگوں کی قبول نہیں کی گئی اور بھائی اور اس طرح ہزار لوگ قتل ہو کے تب ان کی جا کے جان چھٹی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کیا بت پرست بہت بڑی لانت ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرانا بہت بڑا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیشہ تووید اور نبی کریم فلمسنت کے مطابق زندگی گزارنے کے خیال رکھے تو صلی اللہ تعالیٰ خیر حلقی محمد و علیہ وصحبی اجمائین رحمت خیال ہے جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر دو رکعت اس طرح پڑتا ہے کہ اس میں کچھ بھولتا نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ رہتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں حضرت مقبرہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو مسلمان بھی کامل وضو کرتا ہے پھر اپنی نماز میں اس طرح دھیان سے کھڑا ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو نماز سے اس حال میں فارغ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا جیسے اس دن تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا حضرت حمران رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی تعالیٰ عنہوں نے وضو के लिए پانی منگوایا اور وضو کرنا شروع کیا پہلے اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک تین مرتبہ دھویا پھر کلی کی اور ناک صاف کی پھر اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا اور پھر اپنے دائیں ہاتھ کو کون تک تین مرتبہ دھویا پھر بائیں ہاتھ کو بھی اسی طرح تین مرتبہ دھویا پھر سر کا مسا کیا پھر دائیں پیر کو ٹفنوں تک تین مرتبہ دھویا پھر بائیں پیر کو بھی اسی طرح تین مرتبہ دھویا پھر فرمایا جس طرح میں نے وضو کیا ہے اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََِ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو شخص میرے اس طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے پھر دو رگا نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ دل میں کسی چیز کا خیال نہیں لاتا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ نماز کے لیے کامل ترین وضو ہے حضرت ابو تردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر دو رکعت پڑھتا ہے یا چار رکعت ان میں اچھی طرح رکوع کرتا ہے اور خوشی سے بھی پڑھتا ہے پھر اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے حضرت اقبا بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر دو رکاتیں اس طرح پڑتا ہے کہ دل نماز کی طرف متوجہ رہے اور اعداد میں بھی سکون ہو تو اس کے لیے یقیناً جنت واجب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو منتقل عمل کرنے کے لیے در شریف پڑھنا